کوئی عالی کتاب رسطم الا سین تقیم الطور جیل ابا جلا کم رب کو ولادن کثین جلا رب کا تلیہ کفرا لیکن اے نبی یقینا ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا ان کی سرکشی میں ان کے کفر میں ان کی تیاری میں ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی حسد کی آگ اس میں وہ بزیر ڈلتے چلے جائیں گے فلاںاشاء القومی کافرین تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں نبی بھی چونکہ رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا دشمن کو بھی معاف کرتا ہے لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ بلوش بلوسماعیل تھے ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یونس اور سورہ ہد میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے تو حدود کے بالوں میں ایک دم سفید آ گئی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا آپ ہاپتاری ہو گیا اچانک پر مایا شیبت خواتہ مجھے سورہ ہُود اور اس کی بہنوں نے بڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان سورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے محل ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے فلا علی القوم کافری تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں ان لذین امن و لذین ہاداب امنسار اب یہ جی آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھ برق میں آ چکی ہے جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بے رسالت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب ہم سورہ نسا میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو رائے کا حمل کا ہرون ہفتہ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے, قدم قدم پر ہے, قدم قدم پر ہے لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی مل میں کجی پیدا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں ان لدین آمنوں بے شک بولو جو ایمان لائے ودین ہاد اور جو یہودی ہوئے وہ صابعن اور جو سادی تھے ولنسارا اور نسارا من آمن اب اللہ و یوم اللہ آخر اب یہاں سمجھ لیجیے محض اپنے اپنے زمانے میں جس میں بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے فلاں خوف العژول تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حجن سے دو چار ہوں گے تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ طولاد پر یقین رکھتے تھے موسا کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے یہ قبل کرتے تھے آخرت لیکن یہ کہ اثر سے عمل کے معاملے میں کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا تک بھی عمل کے معاملے میں یہ چیزیں لقدہ نیسا کا بلی اسرائیل وارسلی اللہ ابراہیم رسول ہم نے بلی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے بہت رسول بھیجے یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے رسول تو آئے ہیں حضرت نوسا کے بعد صرف حضرت ہے باقی سب نبی ہم نے بہت سے نبی بھیجے کل لما رسول وہ رسولوں میں مارا کہا انفوس ہوں جب بھی کبھی ان کے پاس نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نئی بھائی پسند نہ آئی فریقی کا ایک جماعت کے تو انہوں نے صرف جٹلانے پر اتفاق کی وہ فریقی یقتلون اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے وہ اللہ تک کون فط اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی کوئی عقوبت نہیں ہوگی ہم پر, ہم پر کوئی سرگرش نہیں ہوگی وہ آموں تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندے بھی ہو گئے سما کام اللہ والے اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا انہیں مہلت دی ان کو توبہ کی مہلت دی موقع دیا سما آموں و نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور انجے ہو گئے اور بہے ہو گئے بڑھتے چڑھے گئے سبما امو سم کثیرم بنوم ان میں سے بہت سے و اللہ بسیرو بیما اور جو کچھ یہ کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے لقت کمر الن کالمسی ابن مریم وہی بات اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نصاب ہے یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اور لیا ہے مسیح کی شخصیت کا وقال مسیح جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اللہ او ربی و ربک بندگی اور پرست کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ان من یوشرق بلّہ فقد حرم ہر علیہ الجنہ یقینا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے بما واہنار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے لظالمین من امثار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں لقت قبل النوی الکارول اللہ صالس و صلاح اب یہ دوسری شکل تھی ایک تو یہ کہ گاڈ ان کارٹ جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روح دھار دیا ہے عیسا کی شکل میں ایک ہے تشویش اور تصویسیں بھی دو رہی ہیں ابتدا میں تشویش یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم گاڈ ایز فادر گاڈ ایز مدر گاڈ دی سن گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن یہ تصویر حضرت میں مصر میں موجود تھی پہلے سے پھر کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اسی تصویر کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوس کو ان کی جگہ لے آیا گیا گور د فادر گور دین دی ہولی گھوسٹ یہ تین کی تصویش بنی لطت کمر ندی میں کارو ملا سال سو سناسا یقین کوہر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے تین میں کا تیسرا ہے وما من ممامد الا اللہ واحد جبکہ کہ حقیقت نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک الہ واحد کے بھائی یقن اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تبر اذاب العلیم تو ان میں سے جو کافر ہے ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا افلا یتون تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے بھائی اس اور اس سے استقفا نہیں کرتے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو غفور الرحیم مر مسیبن مریم اللہ رسول مسیحبن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے, کے ایک رسول تھے کٹ غلط من قبل رسول اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ عال عمران میں حضور کے بارے میں آئے وہ محمد اللہ رسول کٹ غلط بلقبل رسول محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں مل بسیح ابر مریم اللہ رسول قب خلت مل قبل رسول بہم بہو صدیقہ اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نصاب میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں ہماری امت میں صدیقت القمرہ حضرت خلیط القمراہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی صدیقہ صدیق اکبر حضرت ابو صدیقت القمراہ حضیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اسی طریقے سے حضیرت بریم صدیقہ بم بہو سدی کا کانا یا قلعی کام دونوں کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے ان کے کیف الرحم الآیات دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں سم منظور پھر دیکھو انا یو وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں بولا تعبل دِن لائے مالا یم جو نفع کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نا نفے کا اللہ ہو سبی العیب جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی یاد الکتاب کہہ دیجیے اے کتاب والو نہ ترنفی دین الحق اپنے دین میں نہ حق ہوں نہ کرو. ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسا کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے بنایا حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اس کے رسول کے نام پر کرتے ہیں عقیدت کے غلوب کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن غلوم جو ہے یہ نرحقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لا تغلوف ہی دین اپنے دین میں غلوم نہ کرو غیر الحق ہے نہ حق ولاب قوم مِن قبل مِن قبل مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تصویر جو ہے اور یہ تصویر جو ہے مصر میں موجود تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن اب الو البیل اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے لوئین نجیل کبروں میں بنی اسرائیل سارے دابو دبائی سب نے مریم لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کہر کیا بنی اسرائیل میں سے داود کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لانگ تانگ کی ہے اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی ہیں یہودیوں پر خاص طور پر ان کے علما پر احبار پر صوفیاء پر کہ تم سانپ کے سپور لیے ہو تم تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ کمرے ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھر ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تم نے اوپر مذہبی لبادے ہونے ہوئے ہیں تمہاری امائے اور کمائے لیکن تمہارے اندر جو ہے بڑا ہوا ہے خباشت بھری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے گنا جو ہیں وہ کھلے بند ہو رہے ہیں یہ سارا جو کردار ہے وہ لمائے کا جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یہاں کے علماء سو میں جو بھی بڑے علماء ہیں ہمارے یہاں دنیا دار بولوی میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا تو جس قدر لان تاز حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے لوئین الگین قبروں میں منی سایلاسانی دامودا وائی سب نے مریم زال کا بھی ما آشا ہوا اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے قانون لائے نہ ہو نہ فالو ہو یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے ملکر سے کہ جو وہ کرتے تھے جس معاشرے میں سے یہ نہیں ہے, منکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سداس بن جائے گا یہ تو گویا کہ صفائی ہے ہر شخص دیکھے نگاہ رکھے دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو لیکن جس معاشرے سے یہ چیز یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی قانون لا نہ ہو نہ ملکن فالو ہو رب اسما قانون بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تلا کشیرم من یا تمل نذیرت ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت ہم اپنے لیے تلاش کرتے ہیں نبے سما قدمت لمخم بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے آ... نفسوں نے, نے, نے, نے, نے, نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہے ہیں انداز کے یہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا انفقت اللہ علیہ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غذب ہوگا ان پر وہ پھر عذاب ہوں خالدن اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لو قانون بالله منہ نبی اور اگر یہ ایمان دہاتے اللہ پر ون نبی پر وبا عظلہ علیہ اور جو کچھ ان پر نادر کیا گیا یعنی قرآن حکیم مت تخدم تو انہوں نے ان قاطروں کو پھر اپنا اولیا نہ بنایا ہوتا وہ لاکر نہ کثیرہ مدم فاسکون لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے لتاج دنگا اشد سے عداوت الزین عام الہود و لذین <عَشْرَكُو> یہ بہت اہم پائے ہے تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کے جو مشرق ہیں مشرک بکا وہ بھی تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی ظاہر تھی باہر تھی سامنے سے حملہ کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود لتا اشد عداوت عامن اہل میمان کے حق میں عداوت و دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے اور یہود کو بلین اشرد آج بھی حلود اور یہود ادھر حلود ہیں اس لیے بھی اس قسم کا شک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا نہیں ہندوستان کے بھی صرف نجلے طبقے میں رہ گیا ہے عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور حرود کا گٹھجوڑ ہے بولتا اکراب موت الجین عام الجین کالونا نسارا اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مبتت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت کی عیسائیوں نے نہیں کی حضرت نداشی نے مسلمانوں کو پناہ دی مکوک شاہ مصر نے بھی حدور کی خدمت میں بھی ہلے بھیجے ہرکل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی احترام کیا چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں نجران کے عیسائی آئے مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہم نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت کو سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی جبکہ یہود کی طرف سے شدید تبھی دشونی ہوئی ظاہر کا بین کسی سینہ اور رحبان اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی یعنی ان میں علمائے حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے بڑھتا ابن نوفل تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا تھے تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی کانا یقل تو ابل وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموش ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسا اور عیسا پر نازل ہوا تھا تو ان کے اندر کس تھے روحبان تھے والدرون اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبار نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ دور ختم ہو چکا ہے یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد جو صورت بدلی ہے پھر کل کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے اور عیسائی علما نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے وہ تو واقعہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ وہ معاون رسول اور جب انہوں نے سنا وہ, شا... وہ چیز کی جو رسول پر نادر کی گئی تھی یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا ستر افراد کا کہ جو آیا تھا ہرشا سے کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا انہیں پھر آ جب قرآن سنایا گیا وحلس میں وہ ماں اونجلا رسول جب انہوں نے سنا جو کچھ کے ناول کیا گیا ہے رسول پر ترا تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفیر و منل دم ہے بماں رقو جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں روانہ ہو گئی آنسو کی ندیاں بہہ نکلی یقولون اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا امنا اے رب ہمارے ہم ایمان لے ہے فتنا شاہدین تو ہمیں لکھ دے شاہروں میں سے گواہوں میں سے لا ماننا نانو مناہ وہ ماں جایا نلحق اور کیسے ممکن ہے کہ ایمان ماننا لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر وہ نسما ہوا یو نا اور ہمیں تو بڑی تما ہے بڑی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب کار لوگوں کے ساتھ پاسا بہ مغا ہو بیماں تو جو کچھ انہوں نے کہا جو دعا تھی جو ان کا ایران حق تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جن نات ان کرتے انہار وہ باغات دیے جو جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ زالے کا جزا المحسنین اور یہی بدلا ہے احسان کی ربش اختیار کرنے والوں کا جو اسلام اسلام کے بعد ایمان ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں ان کا بدلا یہی ہے ولجی نے کفر ہوا قزہ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو اڑائے کا الجحیم تو وہ تو پھر جہنمی ہے بارک اللہ کم پھر قرآن رضیم و دفاع میات کم بلایات ہوں